تفسیر کے لوگ بھی اور اصطلاحی معنی تھے اور تفسیر کے چھ ماخذ بیان ہوئے تھے تفسیر جیسا جس میں نمبر ایک ماخذ کا قرآن کریم نمبر دو حادیث صلی اللہ علیہ وسلم نمبر تین اقوال صحابہ نمبر چار اقوال تا نمبر اچھے جی آج شکایت پہ نہیں سننا قدیم زمانے کے اندر تفصیل کے لیے ایسے ہی یعنی جس طرح تفصیل کا لفظ بول ایک لفظ کا بھی بولا جاتا تھا اور استعمال ہوتا تھا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے ایسے ہی جاتا تھا کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے اور یہ کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کے متعلق تعویل کے لفظ بولنا یہ بلکہ خود کور کے اندر بھی تعویل کا لفظ تفصیل کے لمح ہے جیسے کے اس کی تفصیل اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں متشابہات سے متعلق آیا تم محنم في في ما من وما علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اس تفسیر کا علم صرف اور صرف اللہ کے کہنا یہی ہے کہ وما عالم تغیر کے اس کی تشریح تفصیل اور طویل صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں تو یہاں پر لفظ بھی تفسیر کے لیے ہی استعمال ہوا ہے اس لیے یہ کوئی انوکھا لفظ نہیں ہے بلکہ طویل کا لفظ بھی تفسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایسے ہی اگر حدیث کے اندر نظر ڈالی جائے تو یہاں پر بھی ہمیں طاویل کے لفظ تفسیر کے لیے ملتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علام نے حضرت ابن عباس کے لیے دہر لائی ہے اللہم علم اللہ بو و فقت الدین حضرت الدیناس کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ کا علم عطا فرما دیجئے اور انہیں و فقت حفی الدین دین میں سمجھ عطا فرما دیجیے تو یہ غلطنع کے لیے دعا ہے اور ان کے لیے فخر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے لیے ایسی انوکھی اور عجیب دعا نکل اور معلوم و تعویل کا لفظ جو ہے وہ تفسیر کے لیے ہی استعمال ہوا ہے اب اس کے درمیان ایک نئی بحث چڑی ہے کہ کیا تعویل کا لفظ تفسیر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں اور اس کے اندر کیا فرق ہے تو مختلف حضرات نے مختلف فروغ بیان کیے ہیں کہ تاویل کیسے کہتے ہیں اور تب سے کہتے ہیں بعض نے کہا کہ تفصیل کہا جاتا ہے الفاظ کی تشریح کو اور جو الفاظ ہی اور توضیح کو تفصیل کرا ہے اور معنی و مطالب اور حکمتوں کو بیان کرنا اور ان کے اندر معانی و مطالب کی وضاحت کرنا اس کو طویل کر اسی طرح کئی سارے فروغ بیان کیے ہیں لیکن ابو اور بید رحمہ اللہ یہ اور اس طرح ان کے علاوہ مختلف حضرات کہتے ہیں کہ طاویل اور شیر کا لفظ دونوں مرادف ہیں مترادف ہیں اور مرادف دونوں لفظ کہا جاتا ہے برہم پلہ کو مرادف اور مترادف دونوں کے معنی ایک ہی تعویل کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے تفسیر کے لیے اور تفسیر کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے ان دونوں میں ہے اور یہی بات اور یہی قول قلعے ہے جن حضرات نے کوئی نتیجہ نہیں ہے اور رہی ہے کہ کہرادف اور مترادف ہیں دونوں ایک ہی معنی ہے تفسیر کے لیے تعویل کا لفظ بولا جا سکتا ہے اور تفسیر کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے یہ بات ہوئی تاویل اور کے درمیان فرق کہ ہے نا, نہیں है کو یہی ہے کہ اور تفسیر کا کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں بیان کریں گے اس لیے کہ یہی ہے کہ کوئی فرق جائز ہے اور قرآن کریم کی آئے اور اسی طرح خود حاجی سے پاک میں ہے اللہ وفق اتنی بات سمجھ میں آگی طویل اور تفصیل کے دونوں لفظ ہم مانا ہے اور مرادف ہیں دونوں کا استعمال جائز اور درست جی کابل اور تفسیر کی بات سمجھ میں اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جی اس کے بعد ہم آگے ایک دوسری ایک بحث کرتے ہیں وہ ہے اسرائیلیا دیکھیں ایک ہے ہم نے پہلے بیان کیا کہ خود قرآن کریم کی آیات اور مخصوص ہیں اس کے بعد ہیں احادیث اس میں صحیح ضعیف موضوع باتیں بھی آدی بھیج گئی اور جب ہم حدیث پڑھیں گے اس سے متعلق بتائیں گے بھی کیا ہے کیا درجات ہیں کیا کیا ہے جی ہوں ٹھیک ہے جی کال رابطے اچھا تو بات یہ تھی کہ ایک ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم لب لب لب. پھر, پھر, پھر, پھر, پھر ہے اگر قرآن کریم کی ترغیب ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایک بات اسرائیلیات اسرائیلیات کیا ہیں یعنی وہ روایتیں جو اہل کتاب یعنی یہود و نثارا سے ہم تک پہنچی ہیں یعنی ان کی کتب میں یا آسمانی کتب ہے انجیل ہے جو بھی ہیں کے ذریعے سے جو اہل علم لوگ ہیں یعنی جو صحابۂ کرام نے بھی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے وہ دور بھی پایا اور یہ دور بھی یعنی اسلام کا دور بھی انہوں نے گزارا اور وہ دور بھی گزارا جو اسلام سے پہلے کا تھا تو اس لیے ان کو وہ علم بھی تھا اور یہ علم بھی تھا اسلام کا علم بھی تھا تو اس سے یعنی یہ سیاح اسلام میں کیسے آئی تو اس لیے سیاح ایسے ہی آئی کہ جو لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اس سے پہلے اپنے کسی مذہب پر کسی اہل کتاب کے مذہب پر تھے یا یہود یہود تو خیر نہیں نا سارا ہی تو یہود بھی تھے کچھ تو ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول ان کی وجہ سے یہ روایات اسلام کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی ایسے لکھا تھا جیسے قرآن کریم میں لکھا ہے تو ایسے ہی اسرائیلی روایات اسلام کے اندر داخل ہوئی اور چلتے چلتے یہ ہم تک بھی پہنچے ہیں کئی طور سے اب آیا کہ ان کا کیا اعتبار ہوگا اسرائیلیات کا کہ جو اسلام سے پہلے کے زمانہ یا آسمانی قطب کے اندر ان کے احکامات تھے یا ہم تک ان وہ پہنچی تو اب ان کا کیا اعتبار ہے کہ نہیں تو اس کے حوالے سے بھی حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے اور انہوں نے اس کو ان قسموں پر تقسیم کیا ہے یعنی اسرائیلیات جو اسرائیلی روایات ہوں گی جو ہم تک پہنچی ہیں یا غل نثار سے جو روایتیں ہیں تک پہنچی ہیں اور اسلام میں داخلہ ہیں ان کا کیا اعتبار ہے اس حوالے سے کل تین قسمیں ہیں نمبر ایک ایک قسم یہ وہ اسرائیلی روایات کی جن کی خود قرآن و سنت سے ثابت ہے یعنی ایسی اسرائیلی روایات کہ وہ روایت تو ہے لیکن اس جس طرح وہ روایت ہے ایسے ہی اس کی صداقت پر یعنی اسی طبق خود قرآن کریم ثابت ہو مثلا جیسے فرعون کا غرق بنا اگر اسرائیلی روایات سے تذکرہ ملتا ہے کہ بھائی فرعون غرب ہوا صاحب علیہ السلام سے اور اپنی پوری کون بنی صاحل کے ساتھ جو جماعت تھی وہ دریا پار کر گئی اور فرعون غرق ہوا یہ اس روایات سے بھی ملتا ہے اور خود قرآن پرانی کریم بھی اس کی تفسیر اور وضاحت جیسے پرانے کریم میں و علفرکنا کمبھ اخنا فراہ وم ضرور واہ یہاں پرانی کریم بالکل وضاحت کے ساتھ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو فرق کیا اسرائیلی روایات سے بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اگر فرون غرق ہونا ان سے بھی ملتا ہے تو یہاں پر گویا اسرائیلی روایات کی تصدیق ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے اور سنت سے ملتی ہے تو ہم کہیں گے کہ معتبر ہے نمبر ایک شک جو تین پر تقسیم کیا فیض کثیر رحم اللہ نے اسرائیلی روایات کو ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے روایات کے جی تصدیق خود قرآن کریم یا سنت یعنی احادیث سے ثابت تو ایسی روایات معتبر ہوں گی اس جیسے میں نے دی مثلاً پھر ان کا غرب ہونا خود قرآن کریم میں اس کی فرمائی ہے آل انتم جی یہ بات سمجھ میں آگے یہ ہے نمبر ایک اسرائیلی روایات سے متعلق نمبر دو سی اسرائیلی روایات کے جن کا جھوٹ ہونا قرآن قرآن و سنت سے ثابت ہو یعنی اسرائیلی روایات تو وہ کہیں کہ ایسا تھا یا ویسا تھا روایت میں یہ تھا کہ قرآن و سنت نے اس طرح کیا ہو کہ ایسا نہیں تھا اور اس کو جھوٹ ثابت کیا ہو تو ایسی اسرائیلی بھی قابل قبول نہیں بلکہ قابل مردی مثلا اسرائیلی روایات میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ناوز باللہ حضرت سلیمان علیہ السلات وسلام اپنی آخری عمر میں ناوز بلّہ مرتب ہو چکے تھے اسرائیلی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام مرتب کے تھے لیکن خود قرآن کریم کا انکار کرتا ہے اس روایت کا اگر روایت سے آتا ہے یہ تذکرہ ملتا ہے لیکن خود قرآن کریم میں جھوٹا ہونا ثابت ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے انکار یدیار نہیں کیا لیکن شیاطی نہ کفر لیکن شیاطی نہ کیا خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی نمبر دو اسرائیلی روایات سے متعلق قسم نمبر دو یہ نہیں کہ وہ اسرائیات کے جن کا جھوٹا ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا کہ نے اپنی آخری عمر میں اب اختیار کر لیا تھا الب لیکن خود قرآن کریم نے اس کا انکار کیا فروغ یہ ہوگی دوسری قسم اس کے بعد ہے تیسری قسم اسرائیلی روایات کہ وہ جن کے بارے میں قرآن و سنت اور دیگر دلائل بالکل خاموش اور ساکت ہوں نہ تو،, نہ تو ان کی تصدیق کی ہو اور نہ ہی ان کا انکار کیا ہو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جی سب یہ بات کہ بھائی ان سے ان کے, کے متعلق اختیار کیا جائے گا کیونکہ متعلق نہ تو قرآن و سنن نے تصدیق کی ہے اور نہ ہی تقسیم کی ہے تو ایسی روایات کا حکم کیا ہوگا ایسے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ ان کے بارے میں اختیار کیا جائے اور کچھ بھی نہ تصدیق کیا جائے گا اب پھر یہ بات ایک بات ہے کہ آیا ان کو نقل کیا جائے کہ کی نہیں مطلب اگر کہیں طور پر ایک نقل کیا جا سکتے ہے تو نہیں اس کے بارے میں راجا تو یہی ہے نقل کیا جائے اور اگر کہا بھی جائے کہ نقل کیا جائے تو فائدہ ہی کیا ہے اس کا ظاہر ہے ان سے کوئی حکم ثابت تو ہوگا نہیں جب کو قرآن و سنت تو وہ ہے نہیں کہ اس سے حکم ہم ثابت کریں جب ہی ثابت نہیں ہوگا ان سے کچھ تو ان کا نقل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے تو اس جو روایات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و سنت ساکت ہیں اور خاموش ہیں تو ایسی روایات کو بھی سکوت ہی اختیار کیا جائے گا ان کے متعلق مطلب کوئی رائے نہیں دی جائے گی اور ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو علاقہ اسرائیلیات جو ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں ان کی کل تین قسمیں ہوئی نمبر ایک یہ ایسی ایسی روایات کہ جن کے متعلق تصدیق کی ہو ایسی روایات ہوں کہ جن کی قرآن و سنت میں بھی تصدیق کی ہو تو ایسی روایات معتبر ہوں گی جیسے میں نے اس کی ہے کہ جیسے مثلاً راؤن کا غرق ہونا روایات میں بھی اسرائیلی روایات میں ملتے اور پھر قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کسی دو نمبر دو یہ تھا کہ ایسی روایات کے جن کا جھوٹا ہونا قرآن سنت سے ثابت ہو تو ایسی روایات کسی بھی صورت میں قابل قبول ہوں گی جیسے کہ ان کا یہ کہ روایات سید تذکرہ جو ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ وسلام خد اختیار کر لیا کہ نہیں پرانے کریم اس کا بالکل صاف انکار کرتا ہے فرمان وال اور قسم نمبر تین یہ تھی اللہ قرآن و سنت بالکل ساکت اور خاموش ہوں تو ایسی روایات کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ ان میں بھی سکوت ہی اختیار کیا جائے اور کوئی بھی تذکرہ نہ کیا جائے آج کی دو بحثیں ہوئی ایک طاویل اور تصویر یہ کہ اسرائیلی روایات کے متعلق کیا ہوگا اب ہے نمبر تین اور آخری بحث آج کی جو خلاصہ بیان ہوگا تفصیل کے موجودہ دور کے اندر کون کون سی تفاصیل ہیں کہ جن کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جائے اس میں ایسے تو ایک دیکھا جائے تو تفاشی طرف اگر نگاہ کے بندہ دیکھے تو اتنی تفاصر لکھی گئی ہیں کہ جن کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم ایسا سمندر ہے کہ جو آیا ہے اس میں آیا ہے اور موتی چنے ہیں لیکن یہ ایسا سمندر ہے کہ اس میں موتیوں کی انتہا نہیں تو جو جو آیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نکات ضرور نکالے ہیں اس لیے بہت ہی زیادہ تفاثیر لکھی گئے ہیں لیکن اس میں, میں آپ کو وہ تفاصر چند تفصیل کا میں آپ کو مختصر سب بتاؤں گا اور وہ میں چند تفاصیر بتا رہتا ہوں جو, جو جو اگر آپ ان میں سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لیں بلاً میں عربی تفاصیر میں سے کچھ بتاتا ہوں کہ عربی تفاصیر کے اندر اگر آپ نے دیکھنی ہو تفصیل سے متعلق یعنی تفصیل کے ہو کوئی تفصیل تو اس میں سب سے بہتر اور افضل ہے رول تفسیر روح المعانی یہ علامہ محمود آلوسی رحم اللہ کی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے یہ کافی جدوں میں ہے اور بہت ہی لمبی تفصیل ہے تفصیل ہے اس میں انہوں نے کئی ساری چیزوں کو جمع کیا ہے اس میں ادب ہے بلاوت ہے فقہ ہے صفا ہے صفحہ ہے اور اسی طرح جو روا... آ... قرآنِ کریم کی متعلق وہ ہیں اور ان روایات پر پھر ایک لمبی بحث بھی ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے یہ ہے کن کنف سے ایک لمبی تفصیل کے ساتھ انہوں نے روایات کو بھی تذکرہ کیا بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور بہت ہی مست اور جامع تفسیر ہے مفتی شفیع صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں روح المانی کے بارے میں کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ کسی بھی زمانے میں اس کے بعد یعنی روح المانی جب مقام <سلام> لکھی گئی ہے اس کے بعد سے لے کر کسی بھی زمانے میں اگر قرآن کریم کی تفسیر لکھی جائے گی تو لکھنے والا وہ اس سے ایراض نہیں کر سکتا یعنی ضرور ارادہ کرے گا تو تب یہ وہ تفریح جامع تفسیر ہے کئی ساری چیزوں کا احاطہ کیا گیا اور بہت ہی زبردست اور جامع تفصیل ہے لیکن یہ ہے کہ ہے بہت تفصیلی اس لیے اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے جو دیکھنا چاہے سے تو وہ ہے روح المانی بڑی جامع مست تفصیل ہے. ہے تفصیلی جب بات مختصر تفسیر بتاتا ہوں جب کام کی ہے اور بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے میرا مشورہ یا ذاتی یہی ہو لوگوں میں سے بھی اگر میں آپ, آپ اور بھی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر تفصیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو روح المانی لے لیجیے اور اگر مختصر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر مظہری تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے رحم اللہ کینا اللہ پانی پتی رحم اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے اندر انہوں نے مختصر تشریح کی ہے اور مختصر تے روایات انہوں نے روایات ذکر کی ہیں جی تمہیں بتا رہا تھا کہ تفسیر مظہری یہ ہے قاض پانی پتی رحم اللہ کی اور انہوں نے تشریح بیان کی ہے اور تفسیر بیان کی ہے اور متعلقہ روایات ہی ذکر کی ہیں اور ان کو بالکل چھان بھٹک کر بیان کیا جو اصول حدیث ہیں ان حدیث منتبک کر کے روایات کو ذکر کیا ہے اور مختصر سی تفسیر کر کے وہ آب چلتے ہیں اور بہت ہی جامع ہے مختصر اور جامع اگر آپ لوگوں نے اگر عربی تفسیر دیکھنی ہو تو تفسیر مظہری بہت اور بہت ہی خوب ہے اس کو آپ دیکھیے اسی کے ساتھ تفصیل مظہری کے ساتھ ساتھ ہے تفصیل ابن کثیر یہ بھی بالکل ایسی ہی ہے مختصر ہے تفسیر ابن کثیر انہوں نے بھی بالکل روایات کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے بھی روایات پر بحث کی ہے اور ساتھ ساتھ تشریح بیان کی اور تفسیر بیان کی ہے تفسیر ابن کثیر حافظ رحم اللہ تفسیر ابن کثیر اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر قرۃبی تفسیر القرطبی علامہ محمد بن احمد القرطبی مالکی ہیں ان کی یہ تفسیر ہے انہوں نے اصل میں یہ تفسیر جو لکھی ہے اصل انہوں نے جو موضوع بنا مسائل اور استمبا احکام کو بنایا ہے لیکن زمنان انہوں نے اس کی تفسیر کریم کی آیات کی کریم آیات تشریح بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں ساتھ ساتھ تفسیر قرطبی علامہ محمد بن احمد القرطبی کی تو عربی تفصیر کے اندر میں نے آپ کو خلاصہ بتایا کہ ایک جامع تفسیر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو روح فلم ہے جو بہت ہی زبردست ہے اور اسی طرح ہی تفسیر ابن کثیر ہے ان دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ تفصیل قرآن اگر یہ بھی دیکھنا چاہے تو کچھ دیکھ لیں ایسی تفسیر کا نام بتا دیتا ہوں چند کے تفسیر ابن جریر ہے تفسیر کبیر ہے احکام اور قرآن ہے تفسیر تفصیل منظور ہے اگر نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں چند تو یہ ہے روف المعانی جو تفصیل سے میں نے بتایا آپ کو کہ لمبی ہے تفصیلی تفسیر ہے اور بہت ہی جامع اور مستند ہے مختصر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفصیل مظہری جی تفسیر مظہری علامہ یہ بھی مختصر اور بہت ہی جامع ہے نمبر چار قرطبی علامہ محمد بن احمد القی المالی رحم اللہ یہ ان کی ہے تفصیل قرطبی اس کے علاوہ تفسیر ابن تفسیر کبیر احکام القرآن للجساس احکام القرآن عبدال سمجھ آ رہی ہے یا میں لکھ کے بتا دوں آپ لوگوں کو تفاصیر کے نام سمجھنے آ رہے ہیں یا میں لکھوں ٹھیک ہے اور کسی کو اگر نہیں سمجھ آ رہے تو بتائیں میں لکھ ٹھیک ہے تو خیر آپ کو جو میں نے بتا دیا ان کے میں نام بھی لکھ دیے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہی لکھ دیں روف علمانی ہے تفسیر بےکثیر اور تفسیر مظہری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ بھی تفاصیر کے اندر یہی دیکھیں اب بتاتا ہوں اردو تفاصیر اردو تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ معرف القرآن مفتی شفی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی دیکھیں معرف القرآن بہت ہی اچھی ہے بہت ہی جامع ہے کئی تفسیروں کا مجموعہ ہے بہت سی تفاصیر کو انہوں نے جمع کیا ہے تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی اسی نام سے معرف القرآن کے نام سے ہے ادریس رحم اللہ کی ٹھیک ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے لیکن جو نکات اور جو آپ کو خلاصہ سمجھ میں آئے گا معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی اس طرح ادریس کان دلوی صاحب رحم اللہ کی کافی تفصیل کی ہے انہوں نے اور چیزوں کو موضوع بحث بنایا مفتی شفی صاحب رحم اللہ کی ایسے ہی معرف القرآن ہی ہے ادریس کان دلوی رحم اللہ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تفصیل ہے مح الم معالم مح الم فی دروس القرآن یہ ہے صوفی عبد الحمید سواتی صاحب صوفی عبد الحمید سواتی صاحب یہ بھی بہت اچھی ہے انہوں نے بھی کئی تفسیروں کو ایک کیا ہے اور دروس کی شکل اور بہت ہی زبردست مہالم الرفان جی ہاں مالم الرفان فی دروس القرآن سفی عبد الحمید صاحب. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھے حضرت مولانا اشرف علی رحم اللہ تعالی اس میں یہ ہے کہ اردو تھوڑی مشکل ہے بہت اور ایک بار پڑھنے سے سمجھ میں بھی نہیں آتی کم از کم اگر آپ ایک دس کو دو یا تین بار پڑھیں گے جی تو ٹھیک ہو گیا آواز آ رہی ہے سب کو تفاصیر کے اندر بتا رہا تھا سب سے پہلے میں نے بتائی ہے تفسیر معرف القرآن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک تفسیر کا نام بتایا معلفان فی کی عبد الحمید سواتی صاحب کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بیان القرآن حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی تانویہ کی اور اس کے ساتھ آپ سب سے ہر ایک کے پاس لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس آسان ترجمہ مد ذل کا ضرور ہر ایک کے پاس آسان ترجمہ وہ ضرور اپنے پاس رکھیں کہیں کہیں وہ آیات کی تشریحی کرتے ہیں اور بہت ہی زبردست ترجمہ ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس آسان ترجمہ نہ ہو ضرور اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں جو بھی سبق ہو اس کو پڑھے اور سبق کے بعد اس کی اچھی طریقے سے وہاں سے بھی تیاری کریں ترجمہ وہاں سے دیکھیں اور معرف القرآن کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں بھی تفاصیر تو آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں ضرور دیکھیں, دیکھیں بہت فائدہ ہوگا آپ کو آگے آپ کی عربی بھی اچھی ہوگی اور بہت ہی اتنی مشکل عربی نہیں ہے تفسیر مزاری ہے بہت ہی آسان اور فہم لکھی ہوئی ہے تفسیر نے کثیر بالکل ایسی بھی چھوڑ دیں آپ روح اگر جو پڑھنا چاہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ راشتوں میں وسط پیدا کرے آپ کی عربی کو اچھا کرے کیا آپ لمبی لمبی اور بڑی بڑی تفاصیل دیکھیں اور تشریح پر تفاصیر پر آپ بحث کریں اور آپ دیکھیں روح المانے ضرور لیکن آپ فی الوقت آپ کم از کم تفسیر مذہب کو ضرور اپنے مطالعے میں رکھیں آپ کی عربی بھی اچھی ہوگی کوئی اتنی مشکل عربی نہیں ہے بالکل بالکل آسان اور عام فام اور روایت ذکر کرتے ہیں وہ بھی آپ آسانی سے پڑھ لیں گے تو انہیں ضرور دیکھیے گا مزری کو ضرور سان ترجمہ ضروری صاحب اللہ تعالیٰ کا ضرور پڑھتے رہیں ساتھ اب میرا خیال سے دو تین آئے ویسے ترجمہ کر لیتے ہیں کل سے ان ہم باقاعدہ تفصیل کے ساتھ شروع کریں گے لے لیجیے اپنے اپنے پرانے مجید اپنے اپنے جی اپنے اپنے ہم پڑھیں گے تفسیر سورت الروم سے کس بارے میں ہے الروم جی سب کے پاس ہے پرانا یہ کس سے پہلے جو نونی شروع میں پڑھی جاتی ہے تو میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں آپ بھی اپنے اپنے طور پر اثر پڑھیں رباس من لنا بالخير وبكريم يا فتاح ربي يسر ولا تعصتاح ربي يسر ولا تعصر وتم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ديسكي آيات ساعة مرئسكي لكي بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے علی اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا کئی سارے حضرات کیے ہیں اور قرآن صاحب کی بھی کوشش کرتے ہیں معنی کرنے کی لیکن اکثر مفسرین نے کبھی بھی ان کا معنی نہیں کیا ہے اور یہی ترجمہ کیا جاتا ہے کیا جاتا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کے بارے میں ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بک روم مغروب ہو گئے روم والے شکست کھا گئے روم والے مغلوب مطلب شکست کا بولے مغلوب قریب کی سرزمین میں سیغ اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے غلبهم اور وہ اپنے, اپنے سیاغ غالب آ جائیں گے بال چند سالوں میں سارا اللہ رب العزت کا ہی ہے پہلے کا بھی اورب العزت کا ہی ہے من قبل پہلے کا بھی وم با لو اور بات کا بھی اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اقتدار ہے, ہے, وہ وہ ہے, ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے اللہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے لا لال اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يعلمون ظاہرم من الدنیا وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں وہ ہم عن الآخرت غافلون اور اخرت سے بالکل غافل ہیں یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے دوبارہ سے میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں مکمل تشریف اور مکمل وضاحت کا ترجمہ کر دیتا ہوں گے اختیار اللہ رب کا بھی اور بات کا بھی اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے بے نصرا اللہ, اللہ کی فتحہ سے کامیابی سے اللہ فتح دیتا ہے کامیاب کرتا ہے جیسا چاہتا ہے بھگو عزیز الرحیم اور وہ زبردست دالا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا کیا ہے کہ ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے لا اللہ اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا اکثر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ کیا جانتے ہیں من وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں تو اور وہ آخرت سے یعنی آخرت سے محشر کے بعد کو جو روز جزا و سزا کا دن ہے آپ تو جمعہ کیے ہیں <تجمع> افتتاح ہے،, ہے ہم نے انشاءاللہ کل اللہ کل اسے اس کی تشریح مکمل اور وضاحت بیان ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو تو آخر العانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم